اللہ تعالی ہمیں آخرت کا احساس دے دے اللہ تعالی ہمیں اس گزرتی ہوئی زندگی میں مرنے کا سامان اکٹھا کرنے کی ٹوپی کتا کروانے ہم سب اللہ سے دعا کریں انتظار کریں کوشش کریں اس دنیا میں کمزور گھر بن جائے کوئی بستا اس دنیا کی زندگی کمزور رہ جائے کچھ مشکل نہیں ہے جنت کا گھر اچھا بستے جنت کے محل میں کوئی کمی نہ رہے یہاں کے دن جیسے گزرتے گزر جائیں قیامت کا دن آسانی کے ساتھ ہوں. قیامت کی دہشت سے بچے قیامت کی گھبراہٹ سے بچے قیامت میں جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے اللہ تعالیٰ اس دن قدموں کو استقام ادار ہوگا وہ دن اصل دن بہت دن اصل دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور کوئی آدمی درمیان میں نہیں ہوگا ایک آدمی کی ایک سے ملاقات ہوگی دائیں دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی بائیں دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی اور کسی حدیث نے فرمایا دائیں دیکھے گا تو عمل نظر آئیں گے بائیں دیکھے گا تو اس کو عمل نظر آئیں گے جو زندگی بتا رہی تھی اور میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں آج ہمیں زیادہ لینا کہ ہم نے دنیا کی تجارت زیادہ کی کہ اللہ کی اللہ سے تجارت زیادہ کی ہے میں نے آپ نے اس معاشرے نے اس امت نے آج دنیا کی محنت زیادہ کی ہے دنیا کی تغو دو زیادہ کی ہے دنیا کی جستجو جس زیادہ ہے اور اللہ کی طرف پانچ وقت کی نماز بھی آج ہمارے نصیب بہن اللہ تعالیٰ پرانے نزیدوں کے باتیں اللہ تو نہیں تجارت ولا بین انتی اللہ بے ٹاؤ سلا کہ بھائی اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو ان کے کاروبار اللہ کے ذکر سے پیچھے نہیں کرتے وہ کاروبار کی وجہ سے قرآن نہیں چھوڑتے ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے قاطل نہیں کرتی وہ نماز کو قائم کرتے اور زکات کو ادا کرتے وہ یہ نہیں کہتے کہ گاہ ہے وہ یہ کہتے ہیں اذان ہو گئی وہ دہوں کی کے بارے میں پریشان نہیں ہے ان کی پریشانی نواز ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے لوگ ہوں گے قیامت بڑی سخت ہے کانہ مقدار ہو خمسین الفسانہ پچاس ہزار سال ہیں بڑے خوش قسمت سات لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے سات قسم کے اس میں ایک وہ ہے جس کا دل مسجد بیٹھتا ہمارے دل کہاں میں, میں, پیسوں میں بیٹھتا ہے. ہے رات سوتا ہے صبح کے دکان کی تیاری کے لیے رات کو سوتا ہے فجر پڑھنے. پڑھنے کے لیے وہ دکان پہ آ کے گاہپوں کا نظام لینڈ دین کا نظام خرید و فروخت کا نظام یہ بعد میں طے کرتا ہے زور میں کتنے بجے اٹھنا یہ اس کی پہلی پریشانی میری اثر نہ چلی جائے میری مغرب کی جواب کی نہ چلی جائے اس کو یہ پریشانی لاحق ہے اس کا دل مسجد میں پھنسا ہوا ہے وہ مسجد سے جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے اس طرح مچھلی پانی کے لئے. مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ ہے آپ باہر نکالیں لیں گی اور اپنی جان دے دے گی مر جائے گی پانی میں ڈالیں خوش زندہ اور منافق مسجد میں آ کے یوں ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ قید ہو وہ رہنا نہیں چاہتا وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے منافق مسجد میں رہنا نہیں چاہتا وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے کا دل مسجد پہ لگتا ہے یہ ایمان والوں کی جگہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ بازار یہ شیطان کی جگہ ہے صرف ضرورت کے لیے وہاں جانا ہے صرف ضرورت کے لیے وہاں جانا ہے وہاں دل نہیں لگانے دل مسجد پہ لگے گا دل مسجد کو دیں گے دل دکانوں کو نہیں دینا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا لائےس علیکم و امبالک بے ش اللہ تعالی تمہاری شکل نہیں دیکھتا تمہارے پیسے نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس ناک ہے کس کے پاس کروڑ ہے کس کے پاس اس سے زیادہ ہے گلمرد میں کون رہتا ہے ڈیفینس میں کون رہتا ہے ماڈرن ٹاؤن میں کون رہتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا اس کا رنگ گورا ہے اس کا رنگ سرم ہے گلابی ہے اللہ نہیں دیکھتا یہ دنیا والے دیکھتے یہ بڑے خوبصورت ہیں اللہ کے نبی فرماتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا مسلمانوں میرے بھائیوں تاجروں ہم نے چہرے تو بہت بنائے ہم نے مال تو بہت کمائے مگر دل کتنے لوگوں نے سنوارے دلوں پہ محنت کتنے لوگوں کی ہوئی اور دلوں کا تخوہ کتنے دلوں میں آگیا عمل پیسے زیادہ جمع یا دیکھیا پلڑے میں ڈالوں میں بھی اور آپ بھی ترازو میں رکھوں ایک طرف اپنی نمازیں اور ایک طرف اپنے پیسے چوبیس گھنٹے میں اللہ کے لیے وقت کتنا اور دنیا کے لیے وقت کتنا اس کو پراجو میں ڈالو ارادو میں ڈالو اللہ تعالی بلاتا ہے سلاح اللہ تو من آ جا نماز کی طرف تیری نیند سے نماز بہتر ہے میں کہتا ہوں ہاں جی یا نہیں موزن کہتے ہیں جماعت والے کہتے ہیں کدفامتی صلاح بس کر دے نماز کڑی ہوگی نماز تو قائم ہو گئی نماز تو کھڑی ہو گئی ہے اور میں بھی کھڑا ہوتا ہوں کہ ہمارے درمیان موجود ہوتے گھر کے کام کاج باتیں سب ہو رہی ہوتی اذان کی آواز آتی نماز کا وقت ہوتا یوں بے کام یہ ہو جاتے کیوں لا تعلق ہو جاتے ہیں؟ جیسے رشتہ ہی پڑ کوئی بیوی ہے خامد ہے کتنی باتیں کتنا رشتہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو وہ لباس ہے عورت کا عورت کتنا تعلق ہے لباس کے درمیان میں اور بدن کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی لباس ہے ہننا لباس اللہ من تم لباس اللہ تمہارا لباس ہے تم کن کا لباس ہو ایسا تعلق ہے میاں بی کا مگر بی بی کہہ رہی ہیں امب المؤمنین اما جی آشا رضی اللہ عنہ نواز کا وقت ہوتا اتنے بیگانے ہو جاتے جیسے رشتہ ہی کوئی نہیں تعلق ہی کوئی نہیں پہچانتے ہی نہیں مسلمان لو ہمارا کیا حال ہمارا کیا حال ہے میرے بزرگوں بھائیوں بادامی باغ کے تاجر ہو انخری اللہ پڑھائی صحافی بیٹھے ہوئے کہنے لگے چتنے تم بیٹھے ہو سو سال گزریں گے تم میری زمین پر کوئی نہیں ہوگا سب بہت ہو چکے ہو اگر آج یہی جملہ ہم بولے اور سو سال کی بات ہے کہ اس سے پہلے کی بات ہے کتنے تاجر ہم یہاں بیس بائیس سال سے آ رہے ان دکانوں میں ہم ان دکانوں سے گزرتے ہیں دکانیں موجود ہیں وہ مالک موجود حافظ عارف صاحب آج نہیں ہیں مگر آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ آخری دم بھی قرآن پڑھا کے گیا اپنی مسجد مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ تھے وہ مسلمانوں ایسے کام کر جائیں جو ہماری آخرت کی چیزیں ہوں آج ان کا نام لے رہے وہ نہیں ہے کل کس کا نام لیا جائے گا میں نہیں میں نہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو تجارت دی ہے مگر اس تجارت کو مقدم نہ کریں اس کو مؤخر کریں اور مقدم کسے کریں اللہ کو اللہ کو اللہ کے سجدوں کو اللہ کی نماز کو اللہ کی عبادت کو اللہ کی اطاط کو اللہ کی فرما برداری کو اللہ کے اس قرآن کو جس کی زندگی میں قرآن نہیں تو کھاتے سارے اب تو کاغزوں کے کھاتے کہ کمپیوٹروں کے کھاتے چار چار بندے بٹھائے صرف کھاتوں کے لیے اور جو اصل کھاتوں کی کتاب ہے یہ قرآن جو کھاتے بناتی ہے نیکیوں کے جو کھاتے بتاتی ہے گناہوں کے کفاوت ہے اس کے لیے اس کی تلاوت کے لیے اس کے سیکھنے کے لیے اس کے سمجھانے کے لیے اس کے پڑھنے کے لیے اس کے پڑھانے کے لیے اس کے, کے, لیے, اس کے عمل کے لیے مدتوں گزر جاتی ہے قرآن نہیں پڑھا جاتا موبائل کسی دن بند نہیں ہے اور ٹیلی ویژن سوتے بھی تو چل رہا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتے با... بعد میں ہمارے بچے اور گانا پہلے شروع ہو گاڑی خریدتے یعنی نہیں پوچھتے اس میں ٹیپ لگی ہے میں وہ دیکھنے والی فلم آتی ہے بسوں میں بیٹھتے پہلے کہتے فلم لگی سارا سارا دن موبائل لیے اور بادلوں کی طرح روٹی کھاتے بھی روٹی کو نہیں دیکھتے موبائل باتھ میں موبائل لے کے جاتے باتھ روم میں موبائل لے کے جاتے مگر پرانے مجید قرآن مجید دنوں دن ہفتوں ہفتے گھروں میں قرآن نہ کھلے میں پوچھتا ہوں سب سے پوچھتا ہوں روز آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں آخری دفعہ قرآن کب دیکھا وہ مجھے بچوں کا کیا مجھے تو یہ نہیں یاد کہ آخر دفعہ میں نے خود کا قرآن کھولو مسلمان لو آج نہ کھولو یہ قرآن تو کھلے گا قیامت کے لیے یہ گواہی بنے گا انسان کے حق میں یا اس کی مخالفت میں یا اس کو جنت میں لے جائے گا یا اس کو جہنم میں پھینکوا دے گا اس کے ماننے والے جنت میں چلے جائیں گے اور اس کے انکار کرنے والے اور یہ کاروبار بھی نہیں چلنے جاؤ میں نہیں کہہ رہا یہ کہ میرے اللہ کا قرآن ہے ڈالر چڑھ گیا ہے ٹیکس پھنس گئے ہیں گاہک نہیں آتے سارا سارا دن میلے بیٹھے رہتے ہیں دکان کا کرایہ پورا نہیں ہو رہا بجلی کا بل پورا نہیں ہو رہا اتنا روتے قسم سے اتنا روتے دل چاتا کے ان کو ہی کچھ دے دیں کی بات ان کو نہ کشمیر کی کی ان کو کچھ دے اتنا روٹا کاجل مرے پہ مرے پڑے جس کے پاس اللہ کا دین نہیں وہ بجند اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال یہ تو مرد ہو جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا یہ صحیح کہتے ہیں اور مرے پہ حالات بڑے حالات ہیں سارا کچھ بڑا فرق ہو گیا صحیح کہتے بالکل صحیح کہتے جن کے پاس نماز نہیں ان کا بڑا فرق ہو گیا جن کے پاس سجدہ نہیں ان کا کچھ نہیں بچت صحیح کہتے کہ کوئی بچت نہیں جس کے پاس سجدہ نہیں اس نے پیسے کیا کہتے جس کے پاس اللہ کی قرآن کے وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے اور دنیا کے کھاتے پڑھتا ہے اتنے لینے اتنے دینے اس کو کچھ نہیں دے. جو اولاد آج نماز نہیں پڑھتی کل اس کے لیے تو آ گے پورا گھر بے نمازی بیوی بے بی بی بی نماز خامد بے نماز بیٹا بے نماز بیٹی بے نماز ڈرائیور بے نماز چوکیدار دار بے نماز روٹی پکانے والے بے نماز سارا معاشرہ بے نماز ہوگا لہو معیشت پناہ یوم بل قیامت اللہ تعالیٰ کہتا جو میری یاد سے آواز کرے گا جو میرے قرآن سے منہ پھیرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا بڑا کاروبار سے انم ہو گیا اور سال ہو گیا سال جی۔ شاید ہو گی. یہ بھی کیا ناشکری ہے۔ اچھا کھاتے ہیں اچھی گاڑی میں آتے ہیں بہترین گھر میں سوتے ہیں ہیٹر گیزر چلاتے ہیں دنیا کے مہترین سکولوں میں بچے, بچے پڑھتے شکر کرتے کہ تمہیں ہر... کچھ نہیں کرتا اللہ کسی نے کہا ہم نے بھونی ہوئی بکری پکائی ہے تو بھی آ ہے میں نے کہا میں نہیں نبی صلی اللہ اس دنیا سے چلے گئے آپ فوت ہو گئے آپ نے کبھی پیٹ بھر کے گندم کی روٹی سے گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا تھا تم یہ بکری میں روٹی سے آپ نے پیٹ نہیں بھرا تھا اما بھی آشا کرتی ردی اللہ جب تک خیبر پتا نہیں ہوا ہم نے کھجوروں سے بھی کبھی پیٹ نہیں بھرا تھا خیبر کی پتہ کے بعد پیٹ بھر کے کھجور ملتی تھی روٹی یہاں ایک روٹی ہے تو کئی قسم کی روٹیاں ڈائنگ ٹیبل پہ جگہ نہیں ہے چیزیں رکھنے کی ایک فریج ہے جگہ نہیں ملتی رکھنے کی مگر کیا کہیں گے میرے پاس بندے تھوڑے ہیں کمرے زیادہ ہیں بندے تھوڑے ہیں گاڑیاں زیادہ ہیں مگر کہتے ہیں ہم بن بنوا نے کی دکھتا ہے کچھ بھی نہیں رمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ اپنے سے دماغ کے مسئلے میں دنیا کے مسئلے میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ یہ چیز تو تیرے دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا کر دے جب اپنے سے نیچے ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھ اپنے سے نیچے دیکھ کتنے لوگوں کے گھر میں روٹی نہیں پکتی تو میرے بھائیوں تاجروں ایمان لے کے آئے تکوا لے کے آئے رسول اللہ فرماتے اور تاجر تاجر ہوتا ہے فاجل تو فاجل ہوتا ہے گنہ ہوتا ہے اس کا تخوا اس کی نیکی اس کا صدقہ اس کو ایماندار بنا دیتا ہے یہ حدیث ہے اب فاجروں کا نام تو فاجل ہے مگر جب یہ لوگ نیک ہو جاتے ہیں جب یہ لوگ متقی ہو جاتے ہیں جب یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو ایماندار بنا دیتا ہے کیسے ایماندار اور کیسے ایماندار وہ دنیا کے سوتے نہیں کرتے وہ آخری کے سوتے نہیں بندے نے زمین بیچ دی جس نے خرید دی اس پہ حال چلایا خدائی کی بیچے سے سونا نکلایا پرطن نکلایا اگر ہم ہو نا وہ کوئی میری وہ سونا لے جس سے خرید دی اس کے پاس چلا گیا کہنے لگا بھائی میں نے تم سے زمین خریدی تھی یہ سونا نہیں خریدا یہ تو پورا برتن سونے کا نکل آیا یہ تمہارا ہے؟ وہ کہتا بھائی میرا کس طرح زمین بھی تیری تھی اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی تیرا، تیرا؟ وہ کہتا میں نے زمین کے پیسے دیے سونے کے پیسے نہیں دی. وہ کہتا بھائی مجھے پتا ہی اس میں کیا جو کچھ ہے تیرا وہ کہہ رہا ہے تیرا ہے اور وہ کہہ رہے تیرا ہے اور یہاں کیا ہو رہا کہاں کہا رہا میرا ہے اور دکاندار کہہ رہا ہے باتیں ہو جھوٹ کے اوپر باتیں جھوٹی قسموں کے اوپر رسول اللہ پر کہتے ہیں اور زیادہ قسموں سے بچ جانا قسمیں وقتی طور پہ تجارت کو فروغ دیتی ہیں پھر کاروبار بند ہو جاتے ہیں جو حدیث کھول کے دیکھو اللہ کی قسمیں اللہ دی قسمیں اللہ کی قسمیں قرآن کی کسمیں دلی قسمیں فرمایا, کھانے والے کو کبھی برکت نہیں ملتی رسول اللہ فرماتے, اللہ تعالیٰ کیا مت کے کی دن نہ اس کی طرف نظر لٹکانے والا نیکی کر کے احساس اتلانے والا اور چھوٹی قسمیں کھا کے سودا اللہ تعالیٰ سے قیامت کی دن خراب نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو معاف کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا یہ قسم کھاتے ہیں مافک کی علامت ہے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت رکھی جائے تم خیال کوئی مسئلہ جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کوئی مسئلہ ہی نہیں مسلمانوں آج باہر آ جاؤ ہم اپنی صلاح کریں وہ کہتا ہے یہ سونا تیرا ہے وہ کہتا ہے سونا تیرا ہے, حدیث آتا ہے کہ, کہ داود سے تم میں سے بیٹا کس کا اس نے کہا میرا بیٹی کس کی اس نے کہا میری کا دونوں کا بیاہ کر کے یہ سونا ان کو دے دو کسی نے حق نہیں لیا دونوں کی شادی کی دونوں کی اولادوں کی سونا ان کو دیا, دیا. یہ تھے تک تقبہ کہتے وہ کہتا یہ میرا نہیں ہے تو ہم تو کہتے سارا کچھ میرا لوگ سوت سے ڈلے بھائی چھوٹ نہیں چلے گا سوج نہیں چلے گا ملاوٹ نہیں چلے گی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پادار پہ گئے کوئی آدمی اناج بیچ رہا تھا نیچے ہاتھ ڈال دیا رسول اللہ وسلم نے نیچے سے نکالا تو کیا نکلا نمی والا آئیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی بھی کیا گیلا نیچے کر دیا ہے خوش اوپر کر دیا ہے یہاں سیمپل اور مال ہے کیا خرچ ہے دکھانے کا اور اب دینے کا اور دکھانے کا اور دینے کا اور, دکھانے کا اور دینے کا اور وہاں ایسا نہیں تھا آپ من بس سملنا جس ملاقم دھوکا دے دیا وہ ہم میں سے نہیں جس نے دھوکا دے دیا وہ ہم میں سے نہیں اور آج مجھے تاجر کہتا ہے اوپا جی, کاروبار ہے وہ کیا کہتا ہے کاروبار چونچنا سو لیے میں کہتا ہوں جاپان کے کاٹلوں کو پتا ہے کہ سچ کے ساتھ کاروبار چل سکتا ہے پاکستان کے مومنوں کا یقین ہے کہ سچ کے ساتھ نہیں چل سکتا غیر مسلم اس بات کو پہچان گیا کہ ایمانداری سے کاروبار ہو سکتا ہے اور جس کے اللہ کا پرانا ہے میں وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا سکتا یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر کمائی بھی کسی کے لیے اس سے بہتر کسی نے کھایا بھی نہیں کس نے اپنے ہاتھ سے کمایا اور دابود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے صحیح بخاری کی کہ اس سے بہتر کسی کی کمائی نہیں جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے فرمایا دابود علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے مسلمانوں کہ کیا؟ کیا اس کوئی فرق نہیں لگے گا میں آج جو کمائی کر کے لے کے جا رہا ہوں وہ حلال ہے یا اسے اسے رسول اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے حلال کو الگ بیان کر دیا اور حرام کو الگ کر دیا اور درمیان یہ کہیں شراب اس زمانے کی شراب ہے یہ رستے نکالنے والے ان کا نام لیا یہ کچھ لوگ ہیں جو شبہات کو نہیں جانتے جو ان شک والی چیزوں کو نہیں جانتے فرمایا جو اپنی شک واری چیز سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی وہ شک واری چیز کے قریب بھی لیا. اسلامی سود ہے یہ کون سا سود ہے اسلامی سود ہے سبحان اللہ کیا زبردست ایک سٹیٹ بینک ایک شرح سود ایک لین دین کا طریقہ ایک بینکنگ سسٹم ایک ہی چھتری کے نیچے ایک بینک کا نام اسلامی ہے دوسرے بینک کا نام ایک ہی مالک کے بینک ہے آدھے کا نام اسلامی رکھا وہ را کا شیڈیول بینک میں نے ایک آدمی سے پوچھا کیا ہے کیا دیکھیں جی حلال حرام میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے اگر بکرے پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے تو حلال ہو جاتا ہے نہ کہے تو حرام ہو جاتا ہے لفظ بدل دے تو حلال ہے وہ میں نے کہا شرط بکرا ہے کتے پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو گے تو کبھی حلال نہیں ہوگا کتوں پہ بسم اللہ اللہ اکبر مت پڑو سود سود ہے یہ اللہ سے جنگ ہے یہ کبھی کسی کو نجات نہیں دے سکتا سود والا کبھی دولت نہیں ہو سکتا یہ حدیث ہے سود والا ہمیشہ فخر میں جائے گا ہمیشہ گربت میں جائے گا سود والا ہمیشہ غریب ہوگا سود والا غنی نہیں ہو سکتا یہ حدیث ہے سود کھانے والا کہ میرا پیسہ بڑھتا یہ ہو نہیں سکتا اس کا پیسہ ہر دن نیچے جائے گا اس کے پاس بربادی کے سوا کچھ نہیں چیزوں سے بچو جو شک والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اس نے اپنی دین بھی بچا لیا اور جو شک والی چیز میں گیا وہ حرام میں چلا جائے گا فرمایا جو گاہ کے کنارے پہ اپنے جانوروں کو چراتا ہے کوئی نہ کوئی جانور کسی کی چرا میں منہ ڈال دے گا ہر بادشاہ کی ایک چرا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ہے حرام کردہ چیزیں اللہ کی چرا ہیں اس کے قریب نہ جانا اور آگے فرمایا سبحان اللہ اور مسلمانوں دین سیکھ لو دین سیکھ لو فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے گڈو غبار پسی ہے اور یار یار فرمایا اللہ تعالی اس کی دعا کیسے سنے گا اللہ تعالی اس کی دعا کیوں سنے گا جو اس نے کھایا تو حرام جو اس نے پیا تو حرام جو اس نے پہنا تو حرام جس لکمے کے اوپر اس کے بدل کی پرورش ہوئی جو حرام ہے وہ حرام ہے اس کی دعائیں نہیں سنی جا سکتے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کو قبول کرتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ طیب ہے پاک ہے حلال چیز کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ حرام کو قبول نہیں کرتا جس کے پاس حلال ہے اس کا قبول ہے جس کے پاس حلال نہیں اس کا کس طرح قبول رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پیگ دے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا حکم دیا یا رسول من اے پاپ چیزیں کھاؤ اور وہی حکم کس کو دیا تجیبات والو جو اللہ نے طیب کیا اس میں سے کھاؤ حرام نہ کھاؤ اور بھائیوں دلوں کو ٹھیک کرے آپ فرماتے انسان کے دل میں ایک لوٹڑا دل اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدل ٹھیک ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدل اور وہ دل ہے آئے دلوں کی اللہ دلوں کی اس طرح کرے اور شخص سے بچ جائے قبرت وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ غلام تھا وہ آپ نے کے لیے کما کے لے کے آتا کھانا پینا لے کے آتا ایک دن اس نے کھانے کی کوئی چیز آپ کو آپ نے وہ کھائی اس نے کہا آپ نے پوچھا نہیں یہ کہاں سے آئی بتاؤ کہا میں کہانتے کہتا تھا یہ کہانتے تقدیر بتاتے ہیں ہوگا ہوگا یوں میں یہاں کہتا تھا مجھے کہانت کا گپے مارتا تھا جھوٹ بولتا میں نے کسی زمانے میں کسی آدمی کے لیے کہانت کہی تھی آج وہ مجھے ملا اس چمتے یہ سدیق نے انگلی ڈالی اپنی حلق میں اور جو کچھ کھایا تھا پڑی ہوئی کھجور منہ میں ڈال دی ایسے حلق میں انگلی ڈالی جو بات پھینکی ہمیں نہیں پتہ ہے کیسے وہ مسلمانوں میں کون ہے جو اپنے رس کا احساس کر اور جو یہ احساس کرے کہ حلال کماؤں گا اور جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو اس کے پاس جاؤ اور جب مر کے بھی ایک آدمی نے کہا کچھ لوگ ایک دفعہ مسجد میں آتے ہیں آتے ہیں کہ لائے جاتے ہیں آتے نہیں ہیں لائے جاتے جناب میں آتے ہیں لوگوں کے کندھوں پہ آتے ہیں اپنے قدموں پہ کچھ عورتیں ایسی جو زندگی میں ایک دفعہ پندرہ کروائی جاتی کرتی ہی نہیں ہے اور غسل دینے والی عورت وہ اس کے اوپر چادریں ڈالتی ہے زندگی میں کبھی اس نے سر پہ پہ پہ چہرے سینے چادر نہیں لی کست دینے والی اس کے اوپر کفل کی چادریں ڈالتی ہے زندگی میں پردہ نہیں کیا ہم نے مر کے ہی نماز پہننی ہے وہ بھی لوگ پڑھیں گے نہ کرو میرے بھائیو اپنی نماز کے بارے میں فکر اپنے رزق کے بارے میں فکر اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند لوگ وہ ہیں جو جب جائیں تو کوٹیاں نہ چھوڑے دکانیں فیکٹریاں پیسے نہ چھوڑے نیک اولاد چھوڑ کے آپ نے فرمایا بندہ مر جاتا ہے اس کے سب کام ختم ہو جاتے ہیں تین باقی رہتے ہیں ایک اس کا سرسہ جاریا کوئی کنواں کوئی مسجد کوئی مدرسہ کوئی رستہ جو اس نے بنایا اس کے مرنے کے بعد جب تک چلتا ہے یہی ہے اس کا علم جو لوگوں کو نفا دے اور اس کا نیک بیٹا جو اس کے لیے <تصفيق> بچوں کو صرف کاروبار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ فرشتے سے کہتا ہے میرے عمل بند ہو گئے تھے میرا درجہ کس طرح بلند ہوا تو فرشتے کہتے ہیں دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی جنت میں اللہ نے تیرے لیے درجہ بلند کر دیا ایسے بیٹے بیٹیاں چھوڑ کے جائیں جو استغفار کریں جو معافیاں مانگے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے اور ان کے درجے بلند ہو یہ نہ ہو کہ ابھی میت گھر میں پڑی ہو اور جھگڑا پڑا ہو یہ بڑی گاڑی میں نے لینی ہے سامنے والی دکان میں نے لینی ہے یہ پلاٹ تو ابا جی میری زندگی میں مجھے دے گئے تھے ابھی جنازہ نہ اٹھے اور حراست کی تقسیم اور باپ مرے اور اولاد کبھی آپس میں مل نہ سکے اتنے جھگڑے پر اور قرضے سے بچ جانا قرضے سے بچ جانا سلمہ بن اخوا کہتے رضی اللہ تعالی پہ جنازہ آیا آپ نے فرمائش کے اوپر کوئی فرض ہے کا نہیں آپ نے جنادہ پڑھ دیا دوسرا جنازہ آیا آپ نے کہا اس کے اوپر کوئی قرض ہے کہا ہے وہ ادا کرنے والا ہے کہا ہے کر دیا تیسرا جنازہ آیا کیا اس پہ قرض ہے کہا ہے ادا کرنے والا کوئی نہیں آپ چل پڑے کیا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اب وہ قتادہ کیسے صابت ہے ولہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھیں قرض میں اس کا ادا کروں لوگوں سے نرمی کرے آپ ہیں لگ رہا ہو شخص پہ رحم کرے جو جب لین دین کرتا ہے تو نرم دلی سے پیش آتا ہے خوش دلی سے پیش آتا ہے وہ سخت نہیں ہے کاروبار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے لوگوں کو قرضہ دیتا تھا اس کے ملادم اکٹھے کرنے کے لیے جاتے تو وہ کہتا تھا تنگ دست کو مہلت دینا سختی کر ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم سے در قدر کرے اللہ پر دے دی تھی جو مقروضوں کے یاد کرتا ہے کچھ نہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جب لوگ لوگوں سے لین دین کرتا تھا قرضوں کا وسطہ ہوتا تھا میں ان کو محنت میں جا نے لوگوں کے ساتھ نرمی کی آج اللہ نے تجھے زبانوں کو نرم کریں اخلاق کو اچھا کریں لوگوں کے ساتھ غصہ نہ کریں اللہ کے لیے غصہ نہ کریں غصہ آگ ہے غصہ آگ ہے محبت ہے پھیلائے نیکی کے اوپر آئے اور میرا ہر بزرگ بھائی دعوت کا کام کرے جس کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی وہ ساتھ والے کو نیکی کے لیے وہ کاروبار کے لیے دکانوں پہ جاتے ہیں اتوار کی چھٹی ہوتی تو شہروں میں جا کے گرائیاں کرتے ہیں لوگوں کو بھیج کے رکھے ہوئے پورے شہروں میں پھرتے پیسے کٹھے کرتے ہیں کیا کوئی اللہ کے دین کے لیے بھی قدم اٹھتے ہیں اللہ راتوں کی